اوضو باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفقه وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَكُنْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَالتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَتْ وَلِيَأْخُوضُوا أَسْلِحَتَهُمْ فإذا تجدوا فليفودوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معكم وليأخذوا حضرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم بيدة واحدة ولا جناح عليكم إن كان لكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تذعوا أسلحتكم وفوذوا حضركم إِنَّ اللَّهَ عَدَّ عَدَابًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ اور جب آپ موجود ہوں تو ان کے لیے آپ نماز قائم کریں نماز پڑھائیں فلطف مح تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو و یقو اسلحاطہ ہوں اور لازم ہے کہ وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں فَإِذَا سَجَدُوا تو جب وہ سجدہ کر چکے فل یقون تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں ول تا تم اور دوسری جماعت آئے لم یوسلو جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فل یوسل تو وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کریں بلیوا ہم اسلحا ہوں اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان دفاع کا سامان اور اپنے اسلحہ پکڑے رکھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ چاہتے ہیں لو تب پھولو نہ تم کاش اپنے اسلحہ اور اپنے سامان سے واقف ہو جاؤ ہتھیاروں اور سامانوں سے غفلت کرویلو نہ تو وہ تم پر یکل حملہ کر دیں ایک ہی بار وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان کا اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو اور مروا یا تم بیمار ہو انساذہ تم کے اپنے ہتھیار رکھ دو وہ تم اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو ان اج دل کا تیرین آزاد و مہینہ یقین تعالی نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے پچھلی آیت میں سفر کے دوران خوف کی وجہ سے نمازوں میں کمی کرنے کا، نمازوں کو قسر کرنے کا حکم تھا تو اس آیت میں سرات خوف کا حکم دیا جا رہا ہے کہ خوف کی نماز یعنی کہ جس وقت دشمن مقابل موجود ہو اس کی طرف سے حملے کا خطرہ ہو املاً جنگ نہ ہو رہی ہو لیکن ذرا سی غفلت کی وجہ سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو ایسے حالات میں نماز کا وقت ہو جائے تو سرات الخوف ادا کی جاتی ہے یعنی نماز ادا کریں گے زہر کی ہے عصر کی ہے مغرب ہے عشاء ہے فجر ہے کوئی بھی نماز ہے سر نماز ادا کریں گے لیکن اس کا طریقہ کار ذرا بدل جائے گا ڈیزائن مختلف ہو جائے گا عام حالات میں اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں بیٹھے نہیں بلکہ اس انداز میں نماز پڑھیں گے کہ دشمنوں کا مقابلہ بھی ہو اگر ان کی طرف سے کبھی حملہ ہو جاتا ہے تو مکمل طور پہ مسلمان دفاع اپنا کر سکیں اس ان کے حملے کو روک سکیں اور نماز بھی ادا کریں دونوں کام ہو جائیں اس کے لیے ایک طریقہ کار اللہ سبحانہ و ہوا سعالہ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ دو گروہ بن جائیں دو گروہ ان میں سے ایک گروہ کو آپ امامت کروائیں وہ نماز ادا کریں یہ نماز ادا کر کے واپس چلے جائیں تمہارے پیچھے اور دوسرے جماعت دوسرا جو گروہ ہے وہ آئے اور وہ نماز ادا کرے اس دوران وہ اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھیں کہ اگر دشمنوں کی طرف سے کوئی وار ہوتا ہے تو نماز کے دوران انہیں فائر کیا جا سکے تیر مارا جا سکے تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے صلاح خوف سکھائی ہے تقریباً چودہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف ادا کی ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز خوف ادا کی دو سطح بنائیں مسلمانوں کی دو سفیں ایک سخت آپ کے پیچھے تھی اور ایک اس سے پیچھے جب رکو میں گئے نماز دونوں سفے کٹھے پڑھ رہے ہیں رکو میں گئے تو پہلی صف نے رکو کیا دوسری صف نے نہیں پہلی صف نے سیدا کیا دوسری نے نہیں یہ رکو اور سیدا کر کے کھڑے ہو گئے پچھلوں نے پھر رکو سیدا کیا اب پچھلی صف آگے اور اگلی صف پیچھے چلی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہے انہوں نے آپ کے ساتھ ہی رقو سجدہ کیا پچھلی سب جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے وہ رقو سجدے سے فارغ ہوئے پھر انہوں نے رکو سجدہ کیا سب نے اکٹھا تشور پڑھ کے اکٹھے سلام پیش دیا یعنی دونوں سبوں میں سے ہر سب نے ایک ایک رکت میں رقو سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور ایک ایک رکت میں اپنے طور کیا اب مختلف کی بھی دو دو رفتیں ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو رکٹیں ایک مرتبہ آپ نے نماز خوف پڑھائی اس وقت کیا کیا کہ دو گرو بن گئے دو سفیں ایک صف سف کو آپ نے پوری رکٹ پڑھا دی پوری رکت پڑھا کے آپ کھڑے ہو اب انہوں نے اپنے طور پر دوسری رقط مکمل کی چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دوسرا گروہ آیا سب بستہ ہوئے اور ان کو آپ نے دوسری رکت پڑھائی اور تشہد میں بیٹھ گئے انہوں نے اپنے طور پر ایک رکت مکمل کی تشہد میں پہنچے اور سب نے اکٹھا سلام پھیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ای بھی ایک طریقہ سلاد ایک خواب ہے ایک طریقہ کار ایک گروہ کو ایک رکت پڑھائی وہ ایک رکت پڑھ کے چلے گئے دوسرے گروہ کو دوسری رکت پڑھائی اور ساتھ سلام پھیر دیا ہر گروہ کی ایک ایک رکت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رقطیں ایک طریقہ کار یہ کہ ایک گروہ آیا ان کو دو رفتیں پڑھائیں وہ چلے گئے پھر دوسرا گروہ آیا ان کو پھر دو رفتیں پڑھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار رفتے اور ان کی دو دو رکھتے ہیں باشا. یہ مختلف طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے ہیں تو سورہ دبارہ میں جیسے آپ پڑھائے ہیں تو ان قسم جال نو یہ تو اس وقت ہے جب جماعت کروانا ممکن ہو تو جماعت ہوگی جیسے بھی ممکن ہو جو طریقہ کار بھی اختیار کر لیا جائے لیکن جب جماعت کرانا ممکن ہی نہیں گھمسان کا رنگ ہے لڑائی جاری ہے اور بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے انقت تم فری اور رکبان پھر پیدل چلتے ہوئے نماز ادا کرو بھاگتے جاؤ دوڑتے جاؤ اور نماز کے تعلیمات دہراتے جاؤ اشارے سے ہی وہ رکو سیدہ بھی کیا بس نجت ہی کافی ہے فری اور رکبان سوار ہو سواری پہ لگے رہو فضائیہ ہے وہ ہوائی جہازوں کے اندر ہی ٹھیک ہے ادا کریں صلاح گہری وہ اپنے گہری بھیڑوں میں اور آپ دو دو میں لگے رہیں جنگ جاری ہے اپنا کام جاری رکھیں اور چل بڑی فوج ٹینکوں پہ گاڑیوں پہ چڑھتی چڑھتی نماز ادا کریں نماز میں تاخیر کرنی وقت پر ادا کرنی انتظار نہیں کرنا کہ جنگ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے وقت ہو گیا ٹھیک ہے ادا کرو تو یہ ایک طریقہ کار اللہ سبحانہ ہوا تو نے یہاں پر بیان کیا ہے باقی احادیث کے اندر موجود ہیں وزلہ کفر لوت عَلَيْكُمْ کمتحتی کمفیرہ کافر تو چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے اصلحا اور ساد و سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر یکبار کی حملہ کر دیں سڈن اچانک کا حملہ اور اچانک کے حملے کے نتیجے میں وہ خلا ہٹ ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا ہوا کیا ہے اور وصفات اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے اس لیے کا کہ غافر نہیں ہونا اسلحہ ہاں اپنے پاس رکھنا نماز کے دوران بھی اصلاح اٹھائے رکھو ہاں تمہیں کوئی تکلیف ہے بارش کی وجہ سے مشقت پیش آ رہی ہے اسلحہ اٹھانے میں یا بیماری کی وجہ سے اسلحہ اٹھانے میں مشقت محسوس کرتے ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے اسلحہ نہ سے ہی کم از کم اپنے دفاع کا سامان وہ ضرور ساتھ رکھو کہ جیسے تم دفاع کر سکو اتنے ایک ویپن ہونے چاہیے اب دفاع کے اندر جرہ بکتر ڈھال یہ چیزیں آج کل اور کئی چیزیں نکل آئی ہیں بلٹ پروف جیکٹ اور اس طرح کی کئی چیزیں اب تو اور بھی کئی سادان ہے بہرحال اپنے بچاؤ کا سامان پھر بھی پاس رکھنا ہے ان اللہ آن کا فرین آزاد یقینا اللہ تعالی نے کافروں کے لیے رسوا خن آزاد تیار کر رکھا ہے سید مخالف مالک عنہ کی روایت ہے کہ تختر کے قلعے کی فضا کے وقت وہ موجود تھے جب فجر روشن ہو گئی لڑائی شدید بھڑک اٹھی یعنی نماز فجر کا وقت واپس لڑائی شدت پر زوروں پہ آ گئی تو نماز پڑھ ہی نہیں سکے دل جب چڑھ آیا تو پھر اس کے بعد ہی نماز ادا کی گئی تو وہ نماز ابو موسا اشعی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی امت کروائی سی رانا سب رضی اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں کہ مجھے دنیا واسیحا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب کچھ مل جائے تب بھی اتنی خوشی نہ ہو جتنی خوشی اس نماز کے ملنے کی ہوئی تو بہرحال صلاط خوف اس کے مختلف طریقے حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ کیسے سلاط خوف ادا کی جا سکتی ہے اس کے مطابق نماز خوف ادا کریں گے فلاقلاً جنوبی کم تو جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو سیام کھڑے ہو کر وق اور بیٹھے ہوئے وعلیٰ جنوبی کم اور اپنے پہلوؤں پر پہلوؤں پر لیٹ کر یعنی نماز خوف کی ادائیگی میں ظاہری بات ہے دشمن کو خوف یا میں نماز ادا کی ہے نماز کے اذکار پوری طرح سے ادا نہیں ہوتے تو اس کی جو ہے کوئی کرماز کے بعد اللہ تعالی کا بسر ذکر کرو تو ویسے تو جنگ کے دوران بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کا, کرنے کا حکم دیا ہے جیسے سورہ فال میں ہے جب تم کسی گروہ سے لڑو تو ثابت قدم رہو اللہ اور اللہ اللہ تخل تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے تو سلاط خوف ادا کرنے کے بعد پیدا قدے تم اس والا آتا نماز تم پوری کر لو فل پور تو اللہ کا ذکر کرو تیاد ہوا جرم بھی کم کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر جیسے بھی تو ہر حال میں اللہ تعالی کو یاد کرو تاکہ جو اذکار کی کمی ہے اس کی تلافی ہو جائے اور یہ حالت جنگ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ عام حالات میں بھی مذہب نماز ادا کرے نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر اذکار کریں نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کو یاد کرتا رہے چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے فی رقم ام فعتی اور جب تم بے خوف ہو جاؤ امن میں آ جاؤ فعتی مسقالاتا تو نماز قائم کرو یعنی جب خوف کی حالت ختم ہو جائے دشمن کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے دشمن کے خطرے کی وجہ سے تو نماز خوف ادا کی تھی نا خوف کے طریقے کے مطابق نماز ادا کی گئی تھی تو جب دشمن کا کوئی خوف و خطرہ نہ رہے تم امن میں آ جاؤ تو پھر نماز کو فعتی مسقالاتا نماز قائم کرو. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ ہانا ہوا نے اقیم اس کا رقب بولا کہ جب تم امن میں آ جاؤ تو نماز قائم کرو مطلب کہ سلاط خوف جو ہے جو سلاط خوف ہے اس میں اقامت سلاد والی کیفیت نہیں رہتی پھر فر ایسے فریضہ ادا ہو جاتا ہے سر سے اقامت سلاد کی آپ کو سورہ بخار کے آغاز میں بتایا تھا چھ کرتے ہیں وہ پوری ہوں تو نماز قائم ہوتی ہے نماز دبان کے ساتھ پڑی جائے ہمیشہ موازبت کے ساتھ یعنی کبھی پڑھ نہیں کبھی چھوڑ دی یہ کام نہ ہو نماز کے ارکان میں تحدیل ہو اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جائے بھاگتے دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ نہیں امن سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے نماز ادا کی جائے تحجیل ارکان ہو نماز باجواہ ادا کی جائے جماعت کے دوران نماز کی سطح چیخوں انتسو نفامت خلا اور نماز مقررہ وقت پر ادا کی جائے ماشر. ان کتاب اور نماز سنت کے مطابق ادا کی جائے سلو کمارا اچھے چڑھتے ہیں یہ پوری ہوں تو نماز قائم ہوتی ہے ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو اقامت سلاپ نہیں اس لیے اللہ سبحانہ کہا ہے اٹھانا ہوا چالہ نے حالت خوف میں تو تم نے بھاگ دوڑ کے جیسے کیسے بھی نماز پڑھنی ٹھیک ہے قبول ہے لیکن امن کی حالت میں اقامت سلاپ نماز قائم کرنی ہے یعنی نماز کو کما حقوق ادا کرنا ہے اور نماز کے یہ چھ ہاتھ ہیں یہ پورے ہونے چاہیے پھر نماز قائم ہوتی ہے ان نسلاتا یقینا نماز مومینوں پر مقرر شدہ اوقات میں فرض کی گئی ہے حالت خوف میں حالت سفر میں نمازوں کو تقدیمن تاخیرن کر کے پڑھا جا سکتا ہے اس اوقات خوف کی وجہ سے نماز لیٹ بھی ہو جاتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غرضہ خندر کے موقع پر اثر کی نماز رہ گئی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا پھر آپ نے جد تک کی پہلے اثر ادا کی پھر مغرب ادا کی اور قبروں کو آگ کے ساتھ محر دے کہ انہوں نے ہمیں صلاح گستا یعنی نماز عصر سے حاصل کیے رہا تاخیر بھی ہو جاتی یہ رخصت ہے خوف کی وجہ عمل میں آ جاؤں پھر نماز قائم کرنی ان کتاب تھا یقیناً نماز ہوں مینو مقرر شدہ اوقات میں فرض کی گئی ہے تو جو اس کے مقرر اوقات ہیں وقت پر نماز کرنی ہے تاخیر نہیں کرنی والا انتقلوں کا علمون اور تم قوم کی تلاش میں قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو کمزوری نہ دکھاؤ والی وہ کمزوری نہ دکھاؤ ہمت نہ ہارو صرف القومی قوم کو تلاش کرنے میں قوم کا پیچھا کر یعنی دشمنوں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو ان کا پیچھا کرو چل چن, چن کے مارو یہ بھاگتے ان کو بھاگتے ہو پیچھے سے مارو بچ کے نہ جانے دو لا سین و لا سہین اور ناصم ہمت ہارو فٹ کے غالق قومی اس قوم یعنی دشمنوں کی تلاش میں دشمنوں کا پیچھا کرنے میں ان تکون تلام علام کما تلام اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو یعنی اگر تمہیں زخم لگتے ہیں تو زخم کافروں کو بھی لگتے ہیں میں مسلمانوں کے ستر شہید ہوئے تو تم نے بدر میں کافروں کے بھی تو ستر مارے تھے اور سطر قید بھی کر لیے تھے ان سکون المون المون کما تھا المون لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ ترجن امین اللہ مالا يَرْجُونَ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو یہ کافر نہیں رکھتے تمہارے سرکر پسر ہوئے جنت میں گئے آخرت کی نعمتیں اور کافروں کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ترجن نمین اللہ مالا ارجون تمہیں اجر کی امید ہے کافروں کو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غزبہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ شخص جو غزلے میں اترتا ہے امیر کی ایمان کی چاہٹ کرتا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے وہ اس بار اگر فساد فی افرو زمین میں فساد کرنے سے بچتا ہے تو ان نو مہ نگہ ہو اس کا سونا اس کا جاگنا سب اس کے لیے من اللہ ما لا یارجون پھر اسی طرح اللہ صحان قرآن مجید میں جگہ جگہ مجاہدین کے فضائل بیان کیے ہیں کہ تم دشمن کا جو بھی نقصان کرتے ہو جس وادی میں بھی جاتے ہو تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے کوئی کانٹا بھی چپتا ہے تو کیا ہوتا ہے سالس اس کے بدلے لکھا جاتا ہے ترجون من اللہ مالا يرجون تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف تو کافروں کو بھی پہنچتی ہے تکلیف پہنچنے میں تم برابر ہو لیکن ترجون من اللہ مالا ارجون تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید ان کافروں کو نہیں ہے وکان اللہ علیمن حکیمہ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے اللہ